تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنی ہی اور عطا کیے اپنی پاس سے رحمت فرما کر اور بند والوں کے لیے نسو